اور جب مدے کے پان پر آیا وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنی جانوروں کو پان پلا رہے ہیں اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھیں کہ اپنی جانوروں کو روک رہی ہیں نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے وہ بولے ہم پان ناؤ پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں